تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دہ بتاتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اس مانوہ میں اور جو کچھ اس میں ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے